اعظملاق اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں تو سمع العلیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی چار مہینے پورے ہوئے اور خود بخود ایک طلاق پڑ گئی اور طلاق بھی پڑی بائن طلاق کی دو قسمیں ایک ہے رجڑی اور ایک ہے بائن رجڑی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جس میں آدمی کو اختیار ہے اور وہ رجوع کر سکتا ہے اور بائنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جو نکاح کو توڑ دے اب آدمی رجوع نہیں کر سکتا یہاں چونکہ قسم کا ذکر چل رہا تھا اس لیے قسم کی مناسبت سے یہاں ایلا کے مسائل کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ الا کیا ہے اور الا کا مطلب یہ کہ شرن آدمی قسم کھالے کہ میں بیوی سے ازدواجی تعلقات نہیں رکھوں گا اگر بیوی کو کہہ دیا یہ کہ زبان جو ہے نا یہ بچوں کا کھیل نہیں یہ ایک ایک چیز پتہ چلتی ہے طلاق صرف یہی نہیں ہے کہ طلاق دے دی اگر اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ایک اور جاؤ اپنے لیے نکاح کر لو اور رشتہ ڈھونڈ لو یہ تین طلاقیں ہو گئیں سمجھے ایک طلاق نہیں ہوئی تین ہو گئی خواتین کے ساتھ کھیلنا اور ان کی عزت کا اور احترام کا خیال نہ کرنا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے طلاق یاد رکھو ایک ہے سرری صاف کھلے لفظوں میں طلاق دے دے اور ایک ہے طلاق میں کنایا یعنی ایسی بات کرے جو اشارے اور کنائے میں معاشرے میں سمجھی جاتی ہو کہ اس سے طلاق مراد ہوتی ہے جیسے سے کہا میں طلاق دیتا ہوں اور کاغذ لے لو تو ایک تو طلاق پڑ گئی نا طلاق دینے سے یہ جو کاغذ لے لو کہا یہ دوسری طلاق پڑ گئی سمجھے یہ زبان ہے اسی لیے اللہ کو اتنی محبت ہے انسانوں سے خدا کہتا ہے جو کچھ یہ کہے جو عمل کرے اس پہ حکم لگاؤ کس اس کے اعمال ہیں کیا اچھا عمل کرتا ہے فوراً اسے ثواب دو غلط عمل کرتا ہے اسے پکڑو روکو یہاں شروع کیا اور اگر اس نے کہہ دیا کہیں بیوی سے چار مہینے کا ذکر نہیں کیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا اب پھنسا صحیح یہ صحیح اس نے کیا اس کے احکامات اور زیادہ شدید ہیں قسم کھائی اور یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم اب تمہارے ساتھ میرا تعلق نہیں رہے گا یعنی صحبت نہیں کروں گا یا یہ کہا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور چار مہینے اگر گزر گئے تو خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی یہ لس بار بار آئے گا اس لیے پہلے اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے تعلق نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا اور اب بغیر نکاح کے میاں بیوی نہیں رہ سکتے اور چار مہینے کے اندر اندر ہی اس نے اپنی قسم توڑ لی دوسری صورت یہ ہے نا کہ چار مہینے سے پہلے اس نے قسم توڑ لی تو قسم توڑ لی تو اب تلاک تو نہیں پڑے گی لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اسی کو شرح میں کہتے ہیں الہ کر لیا یہ طلاق کی پہلی صورت ہے اللہ کا نے نو صورتیں بیان کی ہیں سمجھے اللہ نے کہا اگر بیوی سے نہ نبھ رہی ہو تو تین طلاقوں پہ مت آ جانا کہیں کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے شریعت نے اللہ نے کہا اگر نہیں نبھ رہی تو اس سے بول چال بند کر لو اچھا اس پہ بھی اسے ہوش نہیں آئی عقل نہیں آئی اور نہ تمہیں عقل آئی ہے تو اس سے اپنا بستر الگ کر لو مطلب یہ ہے کہ اگر اندر سوتی ہے تم برامدے میں آ جاؤ اے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ لیکن اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ بیوی یا شوہر جنسی تعلقات قائم رکھیں گے اس سے نہیں باز آئیں گے اس کو نہیں توڑنا اس لیے کہ وہ ایک اور مصیبت بات چیت نہ کرے اب بھی نہیں ہوش آئی سورہ ن میں آتا ہے فخر بو تو تم اسے مارو بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا تم اسے ایسے نہ مارنا کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے اور آپ نے فرمایا ایسے بھی نہ مارنا کہ اس کی کوئی سہیلی پوچھے کہ تمہیں کیا ہو گیا تو جھوٹ بولے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کیسے آپ نے یہی جو تمہاری مسواک ہے نا بس اسے تمبی کے لیے ڈانٹنے کے لیے ایک دو مرتبہ ایسے کر دو اور ہاتھ سے بھی نہیں مارنا اور ڈنڈا اور لاٹھی اس سے بھی نہیں مارنا یہ جہانگیر کا دور تھوڑا ہی ہے ہاں جہانگیر بادشاہ نے وہ لکھا ہے عورتوں کی قسموں پہ اپنی تو اس کے جہانگیری میں اب تو ضرور پڑھو گے جو بس لکھا ہے بس اسی نے لکھا ہے پڑھو گے تو پتا چلے کون سی خواتین کا نہیں نہیں بھائی میں بول ہی نہیں سکتا اچھا بڑا مشکل ہے یہ پتا نہیں لیکن اب بھی اب بھی مجھ پہ اتنا اس کا ہے بوجھ کندھوں پہ کیسے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ تو بالکل ہی بات ختم ہو جائے اچھا تو جہانگیر نے یہ چیزیں لکھی ہیں اور اس نے لکھا ہے کہ قسمیں خواتین کی اور پھر وہ اس میں سے ایک قسم ایسا بھی ذکر کرتا ہے کہتا ہے فلاں جگہ کی جو خواتین ہیں نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں بیفی بنایا جائے جب تک مار نہ پڑے انہیں سمجھ ہی جی نہیں آتی تو جہانگیر کا دور میں کہہ رہا ہوں تھوڑا ہی ہے اللہ نے تیسری صورت بیان کی ہے کہ فضل نہ انہیں مار طلاق سے تو بہتر ہے ہمیشہ کے تعلقات توڑنے سے تو بہتر ہے چوتھی صورت یہ آگئی گئی آ پانچویں صورت آگئی ظہار کی چھٹی سورت آگئی کہ تم اس کے گھر میں سے بھی کچھ لوگوں کو لو اپنی فیملی میں سے بھی اور او کے فیصلہ کریں تمہارا مسئلہ کیا ساتویں صورت آئی ایک طلاق دے دو آٹھویں سورت آئی دو, دو طلاقیں دے دو نویں سورت میں جا کر تین طلاقیں اور یہاں ایسے شیر کے بچے ہیں نوی سورت سے سب سے پہلے پہنچتے ہیں یہ ہے جہالت اور یہ ہے اللہ کے غصے کو دعوت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ مذاق ہے اللہ کے احکامات کا تو ان تین صورتوں کا بیان تو آئے گا سورہ نسا میں یہاں جو صورت ہے وہ ہے ای چار مہینے کی قسم یا اس سے کم کی تو اس سے ایلا ہو گیا چار مہینے سے ایک دن بھی کم ہو جائے تو الا نہیں ہے پرسوں چار مہینے پورے ہونے تھے اس نے آج اپنی قسم توڑ دی ایک دن پہلے توڑ دی تو بھی قسم کا کفارہ دے گا الا نہیں ہوگا اسی طرح اگر چار مہینے تک قسم نہیں توڑی اور چوتھا مہینہ جو پورا ہوا خود بخود ایک طلاق پڑ جائے گی اور اگر اس نے کہہ دیا بیوی بی سے کہ میں تم سے کبھی بھی ایسا تعلق قائم نہیں کروں گا یہ کہہ دیا تو پھر اپنی قسم اس سے توڑی بھی نہیں تو چار مہینے کے بعد تو ایک طلاق پڑ جائے گی یہ جو طلاق پڑی تو نکاح ٹوٹ گیا اب شوہر نے دوبارہ نکاح پڑھوا لیا بگتنا بیوی اس کے لیے جائز نہیں اور نکاح یہ دوسرا جو پڑھوایا ہے نا اس کے بعد چار مہینے تک پھر اس کے قریب نہیں گیا تو یہ خود بخود دوسری طلاق پڑ جائے گی اور پھر نکاح ہو گیا پھر چار مہینے اس کے قریب اگر نہیں جائے گا تو یہ پھر تیسری طلاق پڑ جائے گی اب وہ اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ ہو اور وہاں سے طلاق نہ ہو جیسے کہ اللہ نے آگے بیان کیا اور پھر اس, کے اس, اس, اس سے آئے اور اگر تینوں طلاقیں پڑ گئیں اور عورت نے دوسرا شوہر کر لیا اور اس نے چھوڑ دیا پھر اور اس کے بعد اس پہلے شوہر نے اس سے شادی کر لی اب اس نے پھر بھی اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تو قسم کا یا تو کفارہ دے اور بگدنا پھر اسے اسی طرح طلاقیں پڑتی جائیں گی اور وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں رہے گی اس لیے بعض جو بے احتیاطی میں کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی آئندہ تم سے ایسا تعلق نہیں رکھنا یہ بچوں کے کھیل نہیں ہیں یا تو اپنی قسم کو توڑے اگر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ایسا تعلق نہیں رکھوں گا تو پھر قسم کو توڑے اور اگر قسم کو نہیں توڑے گا تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو الا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے تربس اربا اشہر چار مہینے تک جی ان کو فرصت ہے ان کو اجازت ہے چار مہینے تک کے لیے اور چار مہینے گزر گئے فائن فاؤ اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا فاو عربی میں کہتے ہیں بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا تو گویا اللہ نے یہ لفظ لا کے بتا دیا کہ دیکھو وہ جو چھوڑنا ہے نا چار مہینے تک یہ بری حالت ہے فا ان فاؤ اگر رجوع کر لیا اچھی حالت کی طرف آ جاؤ رجوع کر لو تو ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے مہربان وہی نظم الطلاق اور اگر طلاق کو طے کر لیا ہے اور پھر رجوع نہیں کیا کئی اللَّهَ سمین عَلِيمٌ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ طلاق پڑ جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گی